بس اللہ صحمۃ اللہ علیکم و رحمۃ اللہ عصمہ علامہ اللہ وسلم علامہ مجھے تمام خران اور میدان ایشید مجم باقی تمام سامعین کے شعمت ہیں سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار کتاب شراحت بابرق ساز پیج نمبر دو سو بیالیس اس کا جو ہے دوسرا پیراگراف سے شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے اجتیات کے سر پہ آنے والی مختلف زخموں کی نعت بیان کیا ابو حرمت امن جائفہ تو جو زخمی جائف جائفہ وہ زخم ہے جو انسان کے پیٹ پہ وارد ہوتے ہیں ہاں جائفہ جو ہے فاعی وہ زخم ہے تسیلِ للجوف جو انسان کے پیٹ تک پہنچتے ہیں مین البطنی تسلجوی پیٹ کے اندر پہنچتی من الجوخی پیٹ کے پیٹ پیٹ کی جانب سے آگے کی جانب سے غذار یا پیٹ کی جانب سے یا پیٹھ کی جانب سے زخم آیا اندر پیٹ تک پہنچ گیا پیٹ کے اندر خالی جگہ میں ہے یا سامنے کی طرف سے پیٹ کی جانب سے زخم آیا اور اندر پہنچ گیا دونوں ستوں اور وغیرہ میں یا دونوں پسلوں کی جانب سے زخم آیا آگے پیچھے سے نظام بائیں طرف سے زخم آیا تو بالآخر زخم جو ہے ایک طرف سے آ کے پیٹ کے اندر تک زخمی کیا تو سر میں اس کے ہے اس میں فافیہ سلسل دیا تھی تو اس میں ایک تہائی رعت تھی یعنی سو ان میں سے تینتیس صحیح ایک بٹ تین دون اونٹ ہے اس طرح باقی دن دن ہمیں بھی اس کو تین حصہ کر کے ایک حصہ دیت میں ہوگا لیکن اگر وہ صرف صرف ایک طرف سے زخم آیا پیٹ کے اندر کو زخم کیا لیکن اگر وہ ان نفذت اور اگر یہ زخم نفوس کا جائے من البت نے پیٹ کی جانب سے زخم آیا اور یہی زخم جو ایک کراس ہو کے پیٹ میں گولی داخل ہوا پیٹ کی جانب سے گولی مارا اور پیٹھ کی طرف سے ظاہر ہو گیا یا پیٹ کے جانب سے گولی مارا پیٹ کی جانب سے باہر نہ آیا یا دائیں طرف سے جی, ہاں طرف سے کراس ہو گیا تو کراس ہونے کی صورت میں ہاں جی ہوا اگر نخوش کریں مین الدنی ظاہر پیٹ سے پیٹ کے طرح اور مین الجہ تن یا کسی اور جانب سے جیسے ایک ایک پہلی کی جانب سے دوسرے پہلی کی طرح ہاں یہ جی پیٹ کی ایک جانب سے دائیں جانب سے بائیں جانب پر جو کلاس کا جائیں زخم گولی تو پھر کیا جہاں تافیہ سلح سلسانے تو اس میں دو سلح دیا ہوگا دو بٹ تین کل دیت کا دو بٹ تین ہوگا میں نے دیا تل کا ایک مکمل دیہات کا دو بٹ تین دو تین اور سو اونٹ کا کتنا ہو جائے گا سو اونٹ کا جو ہے اس کو تین حصہ کریں اس میں سے دو حصہ تو تینتیس سا ہی ایک بٹا تین تھا نا تو ہو جائے گا تینتیس اونٹ پینتیس کا ڈبل کرو تو چھ چھسٹھ ہو جائے گا 66 باقی ایک اون کو تین حصہ کرے تو اس کا دو حصہ دو بٹ تین تو ایک اون کا دو بٹ تین باقی چھسٹھ اون جو ہے اس کا دیحت ہو جائے گا یعنی چھ سٹھ صحیح دو بٹ اس کا اون بن جائے اس کے دیت بن جائے گا اس طرح باقی جرہم میں دینار ان سب بھی اسی حساب سے اس کو تین سے تقسیم کرے گا کر کے پھر دو حصہ جو ہے اس کا دیحت ہوگا وہ بھی شجاج آگے فرماتے ہیں وہ بھی شجاج ولجراۃ المقدرت وہ سر پہ آنے والے وہ زخم شجاعت ولجراس لوگ دوسرے تمام زخم یہاں پہ آ گیا المقدرتی جس کے لے کوئی جو ہے دیت مقدر ہے معین ہے تو اس رب میں جو ہے ہنجی المقدرتِ للمرات النََََََََََّ سبیناراجل جن میں زخم جن زخموں میں دیت معین ہے تو اس میں جو ہے مرد عورت کے لیے النس پہ آدھا میناراجی راجل مرد کا مرد کو جو ہے ابھی جتنے بھی زخمی آپ نے سر پہ چوٹ پہ آنے والا زخمی تھا اس نے مرد کے لیے جتنے دیا تھے اس کا خاتون کے لیے آدھا دیا تھے کیوں نہیں کہ کی پوری دیت میں بھی خاتون کا مرد کے آدھا دیا تھے کو تھا یہ میں نے آپ کو پرسوں میں بتایا تھا یہ دیت خاتون کی جان اس کے شخصیت کے منافی نہیں ہے دیت شریعت نے رکھا ہوا اس گھر کی معیشت کو وہ درست کرنے کے لیے چونکہ مرد مرتا ہے تو معیشت مکمل طور پر تباہ ہو جاتی خاتون بہت ہو جائیں تو معیشت مکمل طور پر تباہ نہیں ہوتی معیشت کو اتنا اثر نہیں پڑتا گھر کی کے نظام تو درہم برہم ہو جاتا ہے اولاد پر خصاص خاتون پر اثر پڑ جاتا ہے لیکن معیشت کی ذمہ داری چونکہ کے مرد کے اوپر ہے اس نے مرد کا دیل عورت کی دیت سے ڈبر رکھا ہے تو یہ وجہ ہے اس کی قیمت نہیں ہے نہ وہ مرد کی قیمت ہے وہ دیا سو اون نہ ادھر جو ہے پچاس اون خاتون کی قیمت ہے صرف معیشت کے دوسرے کرنے کے جو متاثر ہوا ہے اس کے لیے شریع نے یہ کا معاملہ رکھا ہے تو جن میں دیت مقدر ہے معین شجاج سر و چوٹ وراعت زخم المقدر تھے جن کے لیے کوئی دیات معین ہے ان میں للمرات خاتون کے لیے النسِ میں رجل المرت کا دل لم مقندرف فی اور جن میں دیت معین ہے یعنی جن میں عمارت کے لیے جو بعض ضاہمیس جس میں مرد کے لیے دیت معین نہیں ہے تو اس میں, میں حکومت تو اس میں حکومت ہوگی یعنی حاکم اسلامی سوابدیت پر اس کا فیصلہ کرے گا دیت معین کرے گا اب آخر فرماتے ہوا ماکانوی حکومت جہاں مرد میں جن زخمی مرد کے لیے اس کی, حکومت کی یعنی کے کے دیت حکومت کے ذریعے سے یعنی حاکم کے سوابدید جس کے سوابدیت پر فیصلہ ہوتی ہے تو اس صورت میں وہاں جو یہ امام کی سواجد پر فیصلہ ہوتی ہے امام جتنا اس مرد کے اس زخم کا دیات قرار دینا دے سکتا ہے تو یہی زخم اگر خاتون پر آ جائیں تو فل امام ہے تو امام کے لیے یہاں پر الخیار و اختیار ہے فی عرش ہی اس کے ارش میں ان اراد تصاویر اگر چاہیں تو مرد اور دونوں کا برابر دیا دینے، لیں یعنی اس زخم کا مرد کے لیے جتنا دیت ہے خاتون کے لیے بھی وہی دیا وہی ارادہ اگر چاہیں تو نصب ہاں جی نصب خو نظر باہر اس میں امام دیکھے گا حویل نظر لاشرف و رض اس خاتون کی جس پر یہ زخم آئیے اس کی شرافات خاندانی علوم طاوا سے اس کی شرافت کو دیکھیں گے یا وہ کتنا جو ہے علم معرفت اعلی جو ہے شرافت کا مالک ہے تو اس کے زیادہ ہوگا وہ رضالت اگر نہیں ہوئی کہ پاس خاندان کے ہیں کوئی علم معرفت نہیں ہے ہاں کوئی ایسے اعلی مقام منزلت نہیں رکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ایک نارمل خاتون ہے تو اس سرمی اسی حساب سے جو ہے نصب تو قالحق ہے وہ جو تھوڑا زیادہ کم کرنے میں امام کو امام کی سفادیت پہ چلے گا تو اس رمی جو ہے امام دیکھیں گے اس کی شرافت اور رضالت کو ہاں جی اس کی جو ہے حشت کو دیکھ کر جو ہے امام اس کے لیے دیا دے دے خاتون کے لیے ہاں جی اور ساتھ ہی جو ہے اس کی شرافت اور رضالت میں دیکھیں گے اور ساتھ ہی واقعہ سرت سیاست واقع اللہ تہ اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کا اثرت سیاست اور قلت سیاست دیں گے سیاست مطلب کیا ہے وہ مرض جس نے اس خاتون پر جو وارد کیا ہے اس کو زخم پہنچائیں اس کو سزا اس کو زیادہ سزا دینی چاہیے یا کم سزا دینی چاہیے ہے اپنا جو نارمل سزا ہے وہ دے دیں قلت سمجھاتی ہے نارمل سزا وہ دے دیں یا نہ اس باندھے نے خاتون کے ساتھ زیادہ جو ہے اس کو فضوم کیا ہے اس کے ساتھ جو انتہائی جو ہے ظالمانہ رابطہ اخت کیا ہے اس مرد کو سمجھا اس کو جو ہے عبرات ناک سزا دینے کے لیے امام جو ہے اس کے لیے سزا پھر لیت زیادہ رکھ لیں یہ مراد ہے وہ کثرت سیاست و قلت ہیں یعنی اس مرد کو جو زیادہ اس پر پیش پریشر ڈالیں تاکہ آئندہ اور زیادہ عورتوں پر سر کے ظلم ختم نہ کریں ہاں وہ کثرت سیاست یا قلتِ سیاست ہاں جی تو اس کو عبرات ناک سزا دینے ضرورت ہے تو اسے حساب سے دیت زیادہ لیں گے نہیں یہ غلطی سے ایسا ہوا ہے تو اسے حساب سے لے لیں گے ابا حکومتیں ول حکومت تو پھر رکھی اور غلام میں جو ہے ہاں امام کے ثوابدیت پر بولا نے اسے کی لیں گی تو وہ سوابدیت بھی نہیں ہے اس کی بالکل مرضی نہیں ہے اس شرد نے فارمولہ دیا ہے کے لیے تو حکومتیں غلام میں جو ہے حکومت یعنی حاکم جو ہے اس کی دیت حکومت سے لے لیں گے حکومت سے ملاجین حاکم کے ثوابدید پر ہوگا تو وہ سوابدیت اسی طرح ہوگا وال حکومت پھر رکھیے غلام میں اس کی حکومت کی ذرا سے لینے کا یعنی حاکم کے حکم کی ذرا سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ بیان نہ انکان فرض کریں گے اگر یہ غلام جس پر ابھی چوٹ آئے ہوئے انکان ان کان صحیح اگر یہ صحیح ہوتا تو اس کی کیا قیمت بنتی ہے کو یعنی انکان صحیح ہے ان کوئی اس کو صحیح حالت میں اس کی قیمت کرے گا اور دیکھیں گے فرض کو صحیح حالت میں اس کی قیمت دس ہزار ہو گیا و مال جنااعت ال اور اس زخم کے ساتھ اللہ پر واقع ہو چکے اس زخم کے ساتھ بھی اس کی قیمت کریں گے وہ پھر جناع و مال جناعت التِ اور اس زخم کے ساتھ وقات جو اس پر ہوا ہیں اس جنایت کو مد نظر رکھ کر قوبیما اس غلام کی قیمت کریں گے تو دیکھا جو ہے جناعت پر اس کے صحیح حالت میں یہ غلام صحیح ہوتا اس کی قیمت دس ہزار ہو گیا اور ابھی جو ہے اس زخمی حالت اس کی قیمت پانچ ہزار ہو گیا مثلا تو اس سمے اب کیا ہوا پانچ ہزار کا تفاوت ہو گیا اس میں نصب کا تفاوت ہو گیا پورا تو بھائی تو یہیں سے واضح ہو جائے گا عرش و اس شاخ اس غلام کے جسم پر جو زخم لگائے اس کی جنایت اور اس جو ہے اس پر جو ظلم کیا اس کی جو تاوان ہے وہ یہیں سے واضح ہو جائے گا اب وہ اس کو تفاوت کو دیکھیں گے وہ تفاوت اس کو دینا پڑے گا تو یوں سمجھے پانچ ہزار اس کو دینا پڑے گا کیونکہ پانچ ہزار کم ہو گیا زخم کی وجہ سے تو پانچ ہزار اس, اس قاتل کو اس زخم نہ مارنے والے کو دینا پڑے گا اس غلام کو تو یہ مناتفیہ توئین تو یہیں سے جو ہے واضح ہو جائے گا عرش و جنات ہے اس کی جنایت کا اس کے اس زخم کا جو اس نے وارد کے اس کی تاوان کا وہ جو کیسے واضح ہوگا وہ تفاوت وہ وہی فرق ہے بے نلقیمت دو قیمت میں ہاں اس کی صحیح حالت کی قیمت اور ابھی زخمی حالت کی قیمت اس میں جو فرق جنہ کم ہو گیا وہ کم اس کی جناد بن جائے گا وارش جناعت اللحری اب جو اگر آزاد آدمی پر جو جنات اس پر کوئی زخم لگایا ہو اس کے تاون اللحری ہو اس کو کیسے پہچانے گئے یو رہو منظال کا تفاوت فرقیق فرقیق صحیح ولمج نہ لے تو کہتے ہیں حر پر جو ایک آزاد آدمی پر اگر کوئی زخم آیا ہے اس کے اگر قیمت جو ہے کرنا ہمیں مشکل ہو جائے تو, تو پھر فرماتے ہیں تو اس کی جو ہے وعش وہی زخم وغیرہ جنات زخم وغیرہ آزاد شخص پر جو اگر کوئی زخم لگایا اس کے لیے شریعت میں کوئی قحمت اس کا دیت معین نہ ہو تو کیا کریں گے فرماتے ہیں تو وہ بھی اس سابقہ کا غلام ہی کے اس دیت سے پہچانیں گے یعنی وہی زخم جو غلام پر آیا تو اس کے کیا دیت بنا ہاں جی تو وہی دیت جو ہے اس شخص کی اس کے جو ہے وہ اس کی اصل جس میں نے سو بنی ہے نا تو پانچ سو اس غلام کی زیت کا آدھا ہے میں اس کی پوری اصل قیمت دس ہزار بن رہا تھا صحیح ہو ابھی زخمی حالت میں پانچ ہزار ہو گیا تو یہ پانچ ہزار اس کے پوری قیمت کا آدھا ہو گیا ٹھیک ہے تو اس تو یہ نسبت دیں گے آدھا ہو گیا نصف ہو گیا تو اب ادھر آزاد شاخ پر اگر وہی زخم آ گیا تو اب جس شخص اس آزاد شاخ پر یہ زخم لگایا ہے اس کو اب اس آزاد شاخص کی دیات کا نصف دینا پڑے گا ان چونکہ غلام کے یہی زخم غلام پر آنے سے نصب دیات دینا پڑا نصب قیمت آزاد میں اسے کا نصب دیات دینا پڑے گا یہ مراد ہے آز آزاد پہ یورپ پہچانا جائے گا مین اسی تفاوت سے پھر رکھیں گے صحیح ہاں جی یعنی غلام جو صحیح حالت میں اس کی قیمت والمجنا علیہ اور وہ غلام جس پر جنایت آ چکی ہیں جس پر زخم آ چکے ہیں اس کی قیمت سے یعنی اس کی جو صحیح حالت کی قیمت اور زخمی حالت کی قیمت کو معلوم کریں گے پھر ان دو قیمتوں میں کتنی تفاوت ہے اس تفاوت کو جو ہے اس کے اصل قیمت کے ساتھ نسبت لگائیں گے صحیح حالت کی قیمت تو اگر جتنی جو نسبت بندے ایک, ایک بٹ چا چار کی نسبت بنتا ہے یا ایک اور دو کی نسب کی نسبت بنتا ہے یا جو بھی نسبت بنتا ہے اسی نسبت سے اس آزاد آدمی کی کھل دیت سے اس کو جیت خسارہ پورا کرنا پڑے گا ہاں جی مثلاً نسب ایک ایک اور دو کی نسبت ہو گیا تو آدھا دینا پڑے گا کل جیت کا ہاں جی شاخ جس نے آزاد شاخ پر زخم لگائے تو حکام میں حکامہ ان تفاوت بس جی طرح فرق غلام میں تھا صحیح حالت میں غلام قیمت دس ہزار اب زخمی حالت میں اس کے قیمت پانچ تو اب اس کی تفاوت آپس میں آدھے کا ہو گیا نصف نصف نصب کا ہو گیا تو بس یہی تفاوت جو ہیں وہ اس کو دینا پڑے گا نصب دیا اس یہی زخم اگر آزاد آدمی پر آ جائیں گے تو اس کو اس کی دیت کے نصب دینا پڑے گا چونکہ آدھا تعلیمی کوئی قیمت تو نہیں اس کی دیت ہے اس کی دیت کا نصب پڑے گا فکر مان نہ تفاوت رخی فل قیمت میں ہے قیمت کے تفاوت میں ایک, ایک اور آدھا مثلا آدھا کے حساب سے یا ایک بڑے چار ایک تین جو بھی بنتی ہیں کزال کیسے لل ہو پھر دیا تو اسی طرح غلام میں اس کی دیت کے حساب سے ہوگا یعنی غلام میں اگر وہی زخم غلام پر آ گیا تو اس کی ہم جو ہے صحیح حالت میں قیمت کریں گے اور ابھی زخمی حالت میں اس قیمت کے جو تفاوت میں جو نسبت تھے دیکھیں گے یہ ایک بار چار کی نسبت تھے دو کی نسبت تھے, تھے تین کی نسبت ہے یہ جو, جو نسبت بنتی ہیں وہی نسبت ادھر آزاد آدمی کے اس کی دیت میں اگر لگائیں گے تو دیت میں لگا کر اس کی دیت کا یا نصب اس کو دینا پڑے گا یا ایک بار دینا پڑے گا ایک بار پانچ ایک بار جو بھی بنتا ہے وہ اس کے آزاد آدمی کے اب اس کے دیت میں سے دینا پڑے گا تو پھر ہم بس بھافی شدت الموزی شجۂ مزحا ہاں جی وہ زخم جو مزیحہ مزح میں آپ نے پڑھ لیا تھا آ, اس کے جو ہے اس میں دیت پانچ اونٹ ہے ہاں جی پانچ اونٹ ہے اچھا مضیحا چونکہ جس میں آ, سر کے جو ہے ہڈی کے سفیدی نظر آئے اس کو وہ شجہ بولتے ہیں اس کی دیت آپ نے پڑھ لی ہے پانچ اونٹ ہے ٹھیک ہے جی تو مثر آزاد عالح حفیظ شجۃ المزحا وہ زخم جو زخم سر پہ آنے والے زخم مضحا کی جو دیت ہے لہول اس میں آزاد کے لیے کتنا ہے نصف عشر دیات اس کے کل زیات کے دسواں حصے کا آدھا ہے کیونکہ جو ہے نا دسواں حصہ سو اونٹ کا دسواں حصہ کتنا بن جاتا ہے دس بن جاتا ہے تو یہاں شجا کا مجھے کا تو پانچ ہے تو پانچ کیا ہوا دس کا آدھا ہو گیا تو اشر کا دسواں حصے کا آدھا ہاں جی تو ادھر آزاد آدمی میں کیونکہ وہاں جہاں زیادت معین ہے تو اس کے زخم میں موزے ہے کہ زیادت پانچ تو یہ پانچ کتنا ہو جائے گا نسبت میں نصف الاشر بن جائے گا ان دسوان حصے کا آدھا ہو جائے گا ہاں جی تو یہ آزاد آدمی میں وہی زخمی مرضحات کی دیت تو دسواں حصہ نصف الاشر ہو گیا تو وہ پھر رقیق میں یہی زخمی مرضح اگر غلام پر آ جائیں تو اس کا نیت کتنا بنے گا حاکم اس کی نیت کتنا دینا دینے کا حکم کرے گا اس کا نصف الاشر القیمت ہوگا یہاں جو ہے اب یہی زخم جو آزاد آدمی کے سر پہ آیا یہی آپ اس غلام کے اوپر آ جائیں تو اس کی کل قیمت دیکھیں گے تو کل قیمت کو دس حصوں میں تاثم کریں گے تو مثلاً دس ہزار تھا ہاں جی تو دس ہزار اس کی کل قیمت تھا اس کو دس ہزار تقسیم کر دو تو ایک ایک ہزار کا ہو گیا ایک ہزار ہو گیا ایک ہزار کا پھر آدھا ایک ہزار کا پانچ سو ہو جائے گا مثلاً دینار ہو جائے گا ابھی معیار روپئے مثلاً تو اس طریقے سے جو ہے آزاد آدمی کا جس میں ذیت مشخص ہے اس کی زیت کے ذریعے سے ہم غلام کی جو ہے زیت کو معلوم کریں گے یہاں پر جہاں زیت مشخص ہے آزاد آدمی وہی مال تعدیر اللہ اور جہاں پر آزاد آدمی کے لیے کوئی دیت مشخص سے نہیں ہے تو وہاں جو ہے کان وہاں دیت معلوم کرنے کا طرح الٹا ہوگا پھر ہم نے غلام کی دیت کو آزاد آدمی کے ذریعے سے پہچانا آپ غلام کے ذریعے آزاد آدمی کی دیت کو پہچانیں گے حبلاقش ہوگا یعنی کیا ہے کو مخیص اب یہاں غلام کو کے ذریعے سے غلام مخیص ہوگا اور حر آزاد مخیص ال عالے مطلب کیا ہے آزاد آدمی کو اب غلام پر قیاض کریں گے فرض پڑے اب غلام کے اوپر یہی زخم ایک زخم آیا اس زخم کی قیمت میں نے آپ کو پہلے نسال دے دیا بس جو, جو ہے اس غلام کو پھر زخم آنے کے بعد اس کے صحیح حالت میں قیمت کریں گے اور زخمی حالت میں قیمت کریں گے قیمت کرنے کے بعد جو تفاوت ہو گیا اس کے آپ میں نسبت دیں گے ہے ایک دو کے آدھے کے نسبت ہو گئے تو پھر یہی زخم اگر آزاد پر آ جائیں تو اس کی کل دیت کا آدھا دینا پڑے گا یہ مراد ہے یعنی راکھی میں مخیص بن جائیں گے اور آزاد مخیص سے لے پھر آزاد کے دیت کو غلام کے ذریعے سے پہچانیں گے یہ درکار کے دشے پر اتفاق کرتے ہیں